أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب أليم بولو اللہ جو اللہ تعالی کی آیتوں کا فخر کرتے ہیں غریحن اور نبیوں کو کسی بھی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں و یکتلون اللہ یمورون بالقستمین الناس اور لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی وہ قتل کر دیتے ہیں فبشر ہوں بذاب علیم سو انہیں دردناک علمناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے اولا حبکت عنالیا و اللہ خلا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے حگت ہو گئے وہ مالا ناطرین اور ان کے لیے مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے آیت نمبر شروع کرتے ہیں ان الب <تصال> یکر نبی آیا اللہ <تصال> قطل نبی کی حق یہ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف کہ وہ اللہ تعالی کی ایسوں کا کفر بھی کرتے اور اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے انبیاء و رسول کو پکڑ بھی کرتے یعنی ایک تو احکام الہی پر عمل کرنے سے انکار کہ اللہ رب العالم ان کے احکامات کو نہیں مانا اور اس پر مست یہ کہ اللہ تعالی کا پیغام سنانے والے امبیائے کرام صلوات اللہ علیہ مجمعی جس پر بادشاہ اس کو بھی قتل کرتے ہیں وہرونقست اور ایسے ہی وہ لوگ جو دین کی طاقتیں والے انصاف کا ان کو حکم دینے والے ہیں انہیں بھی یہ لوگ قتل کیے دیتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبشر ہوں گی اذاب علیم سو آپ ان کے ان کاموں کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے یہ تکبر اور ہٹ گرمی کی آخری حد ہے بندہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے کو قتل کر دیں اس کو مار دیں یہ تکبر کی انتہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ بھار بھی کبر ہوگا تکبر ذرہ جتنا بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا دھوپ نکلی ہو باہر اور سورج کی روشنی کمرے کے کسی سوراخ سے کمرے میں داخل ہو تو اس روشنی کی لائن میں ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ویسے نظر نہیں آتے اس کو کہتے ہیں زراعت اتنا سا قبر اگر کسی کے دل میں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اور یہ امر بالمعروف معروف نہیں عدل منکر کرنے والوں کو قتل کرنا تو کپور کی انتہا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں بش شرحم بھی علیم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا بھربی کبر نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ تو چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو کپڑا خوبصورت ہو جوتا خوبصورت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے خوبصورتی اللہ کو پسند ہے تکبر کیا ہے بکرو حق لغم تننا حق کو ٹھکرا دینا لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا خوبصورت رباس ریب دن کرنا خوبصورت جوتا پہننا یہ تکبر نہیں تکبر کیا ہے بار الحق وہ غم لوگوں کو حقیر جاننا یہ تبور ہے حق کو ٹھکرا دینا نہ ماننا یہ تبور ہے ہق کو نہ ماننا تک ہے اور حق بتانے والے کو قتل کرنا یہ تکبر کی پھر انتہا ہوگی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم احمد وغیرہ میں ہے وہ پہلی روایت کریم مسلم کی تھی مسلد احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا من قات نبی اور فاطل جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس بندے نے کسی نبی کو قتل کیا نبی کا قاتل نبی کے ہاتھوں سے قتل ہونے والا مقتول ان کو قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب ہوگا انبیاء کو قتل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کبش ہوں آزاد ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو اولا دنیا بلّہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال حبت ہو گئے رائے گاہ چلے گئے ضائع ہو گئے بنگالا ہوں بن ناصرین اور کوئی مددگار بھی ان کے لیے نہیں ہے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں مدد کرنے والا نہیں ہوگا کیا مجھ سے اچھا یہ جو حدیث آپ کو سنائی ہے ان اللہ تعالیٰ جمیل الجمال اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے جمیل ہے جمال کو اللہ پسند کرتا ہے اسے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفاطی نام ہے جمیل جمیل اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جمیل کا معنی خوبصورت ہے مسلم کی وجہ ان اللہ یحب الجمال اللہ جمیل ہے جمال خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے تو عبد الجمیل نام رکھنا بھی ٹھیک ہے اور اگر کسی کا نام محض جمیل رکھ دیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی خدافہ اور حج نہیں ہے اچھا اس حدیث سے کچھ لوگ فضول خرچی کا جواز نکالتے ہیں اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اچھا لہذا اب خوبصورت لگنے والی چیزیں جن کا کام محض یہ ہے کہ یہ خوبصورت ہے بس وہ بناؤ پیار کرو بیچو خریدو شو پیس کوئی فائدہ نہیں بڑی مہنگی مہنگی پینٹنگ سینریاں کوئی مقصد ہی نہیں خوبصورت لگتی ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری ضرورت کی جو چیزیں بنائی ہیں ان میں شریعت کی حدود میں رہ کر خوبصورتی کو اختیار کیا جائے فضور سر چینا کی جائے لوگ سیر و سیاحت کے لیے صرف خوبصورت علاقہ دیکھنے کے لیے بڑی دور دور کا سفر کرتے ہیں نکل جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاحت امتی ہی اور جہاد وی میری امت کی سیاحت جہاد کی سبیر ہے اور سفر کو آپ نے عذاب کا ٹکڑا کہا سفر ہو کچھ آخر یہ عذاب کا ٹکڑا کام سے بندہ سفر کرے اور کام ختم ہو تو فرمایا فوراً اپنے گھر واپس لوٹے کیونکہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے عذاب کا کترا ہے خامخواہ مقابلہ وجہ سیر سپاٹے کے لیے سفر ہاں پور خزاں مقامات پہ کچھ دن گزارنے کے لیے اپنی صحت کی خاطر ان سفر کرے یہ ٹھیک ہے تدیب حکیم ڈاکٹرس ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ آلودہ خزاں سے نکل کر کچھ دن آپ صاف ستھری خزاں میں جائیں پہاڑوں میں جنگلوں میں جہاں پہ یہ دھوئیں اور اس طرح کا آپ ڈانڈ وہ ادھر جاتا ہے اپنی صحت کے لیے یہ بامقص سفر ہے ایک ہے بس ایسے ہی چھٹی آ گئی ہے لہذا جی چلو جی فلانی پارک میں گھومنے کے لیے چلو جی مری کی سیر کرنے کے لیے کاغان آرام دیکھنے کے لیے یہ سارے فضول کام جن سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہاں داغت کا تبلیغ کا جہاد کا کوئی سفر ہو یا بندہ کسی کام کی غرض سے جائے اور پھر ان علاقوں کو دیکھ بھی لئے نظارہ بھی کر لیں گے ایک خاص اسی مقصد کے لیے طویل و حریض قسم کے سفر اور لمبے چوڑے خرچے اخراجات یہ سارے کا خراب فضول خطی میں آتا ہے ان اللہ زمین یحب الجمال کا یہ محل نہیں ہے یہ معنی نہیں ہے معنی کیا ہے بندے کا لباس صاف ستھرا اچھا عمدہ خوبصورت ہو اس کا جوتا اچھا خوبصورت ہو رہائش اس کی خوبصورت ہو بندہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رہے ون سمر کے رہے اب ون سمر کے رہنے سے یہ نہیں کہ دن میں بیس بیس بار کنگی شروع کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگی کرنے سے بھی منع کیا ہے نہ سیتا آہ ڈو نہ کلا جاؤ روزانہ کنگی کرنے سے آپ نے منع کرا لیکن روزانی, روزانہ کمی کرنے کی وہ کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ بندہ وہ بالکل ہی پرا گندہ حال ہوتے رہ جائے ویسے اگر حجامت صحیح سنت کے مطابق ہو اور بندہ اس کو ڈھانپ کے سر کو رکھے تو روز روز کبھی کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تو بہرحال یہ ضمن ایک بات آگئی میں نے کہا اس کی بھی وضاحت کر دیں اللہ تعالی اللہ نصیب کتاب کتاب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ایک حصہ کتاب کا انہیں دیا گیا اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے فَرِيقٌ طری تم من پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے وہ حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کتاب اللہ سے مراد تو انجیل ہے یعنی اہل قورت اہل انجیل یہود اور محارا کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے چلو اس کو ایمان مان میرا نہیں بنتا نہ پن اپنا تو بن جو کتاب تم پر نازر کی گئی ہے جس کو تم حق اور سچ مانتے ہو جس پر ایمان لاتے ہو چلو اس کو ایمان مان اور بتاؤ کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود نہیں ہے کیا اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود نہیں ان کو اللہ کی کتاب کے طرح بلایا جاتا ہے لیا مبینہ ہونا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں پہلو تہی کرتے ہیں پھر اس کتاب پر بھی اس کو اپنا فیصل اور حاکم ماننے پر بھی راضی نہیں ہوتے اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں غالی کبھی انم قالن تم نارو اللہ امدود یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی اللہ ایام محدودات مگر چند دن گنتی کے وغراہ یفتارون اور جو وہ جھوٹ باندھتے تھے جھوٹی باتیں بھرتے تھے ان کی ان جھوٹی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا وغراہوں اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا فی دینی ہند ان کے دین کے بارے میں ماں کا میارون ان باتوں میں جو وہ گھڑتے تھے یعنی ان کی یہ دی دلیری کہ انبیاء کو قتل کرنا حق کی بات بتانے والوں کو قتل کرنا تکبر کرنا اور پھر جس کتاب کو یہ مانتے ہیں اس کتاب کو بھی اپنے لیے حاکم اور فیصل تسلیم نہ کرنا ان کی یہ ساری بیماریاں اس وجہ سے تھیں کہ وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر سمجھتے تھے کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اگر گئے بھی لنکبستان نارو الا ایام ناجود چند گنتی کے دن چند ایک دن رہیں گے جہنم میں پھر نکل آئیں کہتے تھے جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا سورہ براہ میں آپ نے پڑھا کپال ادین جنتن اون سارا جنت میں صرف وہی وہ جائے گا جو یہودی ہو یا عیسائی یہ ان لوگوں کے در میں کہتے نہ ابا ہم <سلام> اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں الا اور بہتر سمجھتے ہیں اور کبھی کہتے کہ جن بزرگوں کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ ہمیں جنت میں لے کے ہی جائیں گے آؤ ان اور کہتے کہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی وجہ سے اگر اللہ کالا عذاب دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا اس, اس قدر وہ احتفاب رکھتے ہیں آج بھی لوگوں کی یہی حالت ہے کہتے ہیں اللہ کا پکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لے اور ان کا پکڑا کوئی نہیں چھڑوا سکتا اور کوئی کہتا ہے کہ ابد القادر جیلانی وہ موت کے فرشتے سے ہی روح چھین کے بندے کو واپس زندہ کر سکتا ہے ایسے ایسے اتفار عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسا علیہ سلا تو و سولی پر چڑھ کے اپنے تمام تر امتیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں سلیب پر چڑھ کے ساری امت کے گناہ معاف ہو گئے یہ عیسائیوں کا قیدا لہذا اب بس عیسائی ہو جاؤ عیسا کی امت میں آ جاؤ پھر جو مرضی کرو تمہارے سارے گناہوں کا بس سارا ہو چکا ہے سارا کھاتا ہی گول ہو گیا جو مرضی کرتے رہو موج کرو اور اسی طرح اب بھی لوگوں کا اعتقاد ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے اور حسین نے اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا پخارا دے دیا اب ہم کھلے جو مرنی کرتے رہیں کوئی ایس عیسائیوں والا قیدی کوئی آج لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے جو کہلواتے اپنے آپ کو تو ان کی ان باتوں کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو افضل معلہ اور بہتر سمجھتے تھے دیگر لوگ جو مرضی کرتے رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں وغرہ ماتا نہ لکھتا ہو ان کی اپنی گھڑی ہوئی بنائی ہوئی باتوں نے ان کو دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا تو کیسا علاج مانا ہم لے یوم قوفیت کل نصما کا سبق وہ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن کے لیے جمع کریں گے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے قوفیت کل نسما کا سبق اور ہر جان نے جو کمایا وہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا اچھائی یا برائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا وہ حملہ یوزلامون اور ان پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت والے روگ جب ہمارے حضور یہ لوگ جمع ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر ان کے تمام ترا مال کا ان کو پورا پورا حساب چکایا جائے گا پھر ان کا کیا حال ہوگا ان کے یہ من گھڑت عقیدے ان کے کس کام آئیں گے جو انہوں نے اپنے دماغوں میں ایک اعتقاد بٹھایا ہوا ہے وہ تو ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا قر اللہ مالک الملک تو تل ملکہ منتشا وطن ذی الم الک ممنتشا و تو عزل من منتشا وطلومنتشا دیکھ ان کا اللہ السین قبیر آپ اللہ بادشاہی کے مالک تو تل ملک منتشا تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے وطن ضر المل کا اور جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے وہ تو عز منتشا اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ تو دل منتشا اور جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے بِيَدِكَ عدی تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے ان نقا آلات الش ان قبیر یقیناً <تصفيق> تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے پوری طرح سے قادر ہے یہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت اور رشالت ہمارا ہی ہاتھ اور ہماری نسل اور ہمارے خاندان میں سے ہی انبیاء و رسول آئیں گے اولاد یاقوب میں سے ہی بنی اسرائیل میں سے لیکن اللہ سبحانہ و سارا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد یاقوب کے بجائے اولاد اسماعیل میں سے پیدا فرمایا یاقوب اسحاف علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاف اور اسماعیل یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام و سلام کے بیٹے تھے یعنی ابراہیم علیہ سلاط وسلام کے بعد باقی تمام ترنبیاں ان کے بیٹے اطحاق کی نسل سے ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام و سلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مجھے کیا تو چونکہ سارے انبیاء و رسول بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے اولاد اطحاق اولاد یاسوب میں سے آ رہے تھے تو ان کا یہ ظلم تھا کہ ہمارے خاندان میں سے ہی آخری نبی بھی ہوگا تو نبوت اور رسالت حالت کو اپنا خاندانی حق سمجھتے تھے کہ یہ شرف اور عزت ہمیں ہی ملے ہم ہی اس کے حقدار اور سوابار ہیں تو جب اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے بول دے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغروض فرما دیا تو یہ بیچارے جل کھڑ کے رہ گئے غیر و غذب کا شکار ہو گئے ان کے حسد کی انتہا نہ رہی تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ بادشاہی کا مالک تو اللہ تعالی ہی ہے اللہ تعالی اپنی مرضی والا ہے اسی کے ہاتھ میں سارے اختیار ہیں وہی ہر طرح کی بادشاہی کا مالک ہے جس قوم کو چاہتا ہے دنیا میں عزت اور سلطلت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو زری کر دیتا ہے لہذا نبوت جو سب سے اعلیٰ ترین عزت والی چیز ہے سب سے زیادہ شرق والا کام ہے سب سے اونچا عہدہ ہے وہ بھی اللہ تعالی جس کو چاہے عطا کرے یہ اللہ رب العالمین کے بق اور اختیار میں ہے لہذا اللہ تعالیٰ پر تمہیں کسی قسم کے اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے اللہ نے جسے چاہا پسند فرمایا اس کو نبوت ادا کر دی اس میں کسی کا وقت اور زور نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس میں مسلمان ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں غلبہ اور اقتدار دینا ہے تمہیں غلبہ اور رشتے حاصل ہوگا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے لہذا تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ تولی نہیں جل لئی نہ فن نہ ہاری وہ جن نہ ہارا فن لئی تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہ تخری جل ایجا منل مئی تھی وہ گی اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے بِغیرِ اور ترزوت بھی گئی حساب اور کچھ سے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرنا یہ موسموں کے تغیر کے ساتھ ہوتا ہے جو وقت دن کا ہوتا ہے دوسرے موسم میں وہی وہ وقت رات کا بن جاتا ہے اور جو وقت رات کا ہوتا ہے وہ دن میں شامل ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ آج کل دیکھنے مگر کتنے بجے ہو رہی ہے چھ بیس پہ چھ بیس کے بعد رات شروع اور دو تین ماہ پہلے تک کیا تھا سات بجے تک دن رہتا تھا یہ وقت دن میں شامل تھا تو دن کو اللہ تعالی نے رات میں داخل تھا ایسے ہی اس کے برعکس ہو جاتا ہے دن کو اللہ رات میں اور رات کو دن میں داخل جاتا ہے وہ تخلی جو ہے مینل مل گئی تھی زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے یہ روحانی زندگی اور روحانی موت مراد ہے جیسے نو علیہ سلات السلام نبی ہیں بیٹا اس نے نہیں مانا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا ابراہیم علیہ سلاق و نبی ہیں اور باپ آغر ہیں بت اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی ہدایت نہیں ملی پتر زمن تشاؤ بھی گئی تھی اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر اتحاد کے عطا کرتا ہے رسق دیتا ہے لائف تقیر القافرینا اولیا امین دولین مومین مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں اب پیچھے یہ بات وادی ہو گئی کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اقتدار و غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے جدت کے ہم تینار کر دیتا ہے یہ سارا اختیار اللہ تعالی کے پاس ہے تو پھر مسلمانوں کو کافروں سے دوستی لگانے کی کیا ضرورت لا دلون امن دوری مومن مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی چاہیے کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رکھنا کہ کافروں سے دوستی رکھیں گے تو یہ فائدہ مل جائے گا اہل ایمان کو چھوڑ کے یہ نجائز ہے اور جو ایسا کرے گا غمیف الز علی کا فلی سمین اللہ پیشے جو ایسا کرے گا مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کے پاس ان کی گود میں جا کے بیٹھے گا تو فلحی سمین اللہ شہید اللہ رب العالمین کی دوستی میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا انہوں تو پاپن کہ تم ان سے بچو کسی طرح سے بچنا یعنی بندہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں پر کاسروں کے لیے دوستی کا اظہار کیے بغیر اس کے لیے رہنا ناممکن ہے تو کافروں کے شر سے بچنے کے لیے وہ دوستی کا اظہار کرے یہ جائزہ لیکن دن میں ان کے کفر کی وجہ سے نفرت ہی ہو اسی طرح وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف جان نہیں لڑتے اور کسی لڑنے والے کی مسلمانوں کے خلاف مدد بھی نہیں کرتے تو ان سے حسن سلوک اور مدارات جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں سورہ سرطنامے کی تفصیل ان شاء اللہ آ جائے گی وہی عدی رکم اللہ کا ہوا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے آپ سے ڈراتا ہے وہ اد اللہ اور اللہ کے لیے ہی لوٹ کر جانا ہے اب یہاں پہ ایک اور بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مسلمان کافروں کے ملکوں میں جا کے رہائش اختیار نہ کریں کیونکہ کافروں کے ملک میں اگر کوئی بندہ رہائش کو ہوگا تو کافروں کے ساتھ اس کو کسی نہ کسی طرح محبت کا اظہار اور ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرنا پڑے گا تو ایسا کرنے سے گریز کرے بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ یوکیم ابہوری مشرقی جو مشرقوں کے درمیان جا کے رہتا ہے میں ایسے مسلمان سے بری ہوں اس کا ہمارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے کافروں کی طرف سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے پھر بعد میں پریشان ہوگا ہاں ایک وہ ہے جو رہتا ہی کافروں کے مدم میں ہے کافر ہے مسلمان ہو جاتا ہے اب اس کو حکم کیا ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آ جائے لیکن اگر وہ ہجرت نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے رخصت ہے وہاں رہنے کی جس طرح آج کل کے حالات ہیں کوئی بندہ مثال کے طور پہ امریکہ تو پاکستانی تو اس کو کبھی نہیں رکھیں گے کسی بھی مسلمان ملک میں انڈیا سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے اب کہے کہ میں ہجرت کر کے پاکستان آتا ہوں کوئی قبول نہیں کرے گا اس کو اس طرح کے حالات اس وقت بن چکے ہیں کوئی انکو مافی سدوری کمو سب دلّے مشرقوں کے ملک میں رہنے اور وہاں سے ہجرت کرنے کی بات آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گی پھر وہاں ڈسکس کریں گے کل انطفی صدور عوام و تبدو یا الم کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وہ یا علماف کا ناغازی و, و, و معاف اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے وہ اللہ اللہ النشین پذیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یوم ساجد الفا مشدار جس دن ہر جان جو اس نے عمل کیا وہ اس کو پالے گی من خیر بھلائی سے ہوگا تو اس کو اپنے سامنے پائے گی و ماں املت بن سو اور جو اس نے کوئی برا کام کیا ہو تبد لو ان بہین و بہین ہو امد ہر جان خواہش کرے گی کہ کاش اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان دور کا فاصلہ ہو اور یوحر دیر اللہ عمتہ ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے اپنی ذات سے ڈراتا ہے وہ اللہ رعوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑی نرمی کرنے والا ہے مقصود یہ ہے ان آیات میں کہ اللہ سبحانہ ہوا تو ظاہر و باطن کو جانتا ہے جنہوں کے حالات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں اور تمہارا کیا ہوا سارے کا سارا کچھ قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے پیش کر دے گا اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس سے ڈر کے زندگی گزارو اور زندگی بسر کرو کافروں کے ساتھ دلی دوستیاں اور ان کے ساتھ یارانے وہ نہ لگاؤ ان اور اس طرح کی دیگر جو آیات ہیں ان سے مسلمانوں کی حکومتوں کی جو غلط پالیسیاں ہیں اس کے بارے میں بڑی واضح رہنمائی میں تھی کہ ان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری وغیرہ میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں سے اس برا کے ملتے ہیں جبکہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آتا وہ ایک آدمی آیا آپ نے بڑی اچھی انداز میں اس کی او بھگت کی لیکن اس کے قریب آنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ, عشیرہ عشیرہ کہ اپنے خاندان یا قبیلے کا انتہائی برا آدمی تو جب وہ چلا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ نے اس کے بارے میں جو کہا تو کہا پھر آپ کے پاس آیا الکلام بڑی نرم کلامی آپ نے کی ہے اور بھایا لوگوں میں سے سب سے برا آدمی اللہ تعالی کے ہاں قیامت کے دن وہ ہوگا ممواس اتفاقی کہ لوگ جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں اس کی عزت کریں ہم کہتے ہیں ہوں ملدے کی عزت تو کام جو ہیں ان کے لیے خارجہ پالیسی مرتب کرنے کا اصول اور طریقہ کار ان آیات میں واضح ہوتا ہے کہ کس انداز کا آخروں کے ساتھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کرنے کی دے تو